خطبہ نمبر چھتیس آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ اہل کو انجام کار سے ڈرانے کے سلسلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا سلطان معكم. میں تمہیں باخبر کیے دیتا ہوں کہ اس نہر کے موڑوں پر اور اس نشیب کی ہموار زمینوں پر پڑے دکھائی دو گے اور تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے کوئی واضح دلیل اور روشن ہوجت نہ ہوگی قد توحت وَقَدْ كنت نَعِیتُكُمْ أَنْ هَذِهِ الْحُكُومَةِ فَأَبَيْتُمْ عَلَيَّ عِبَاءَ الْمُنَابِذِينَ تمہارے کھروں نے تمہیں نکال باہر کر دیا اور قضاء و قدر نے تمہیں گرفتار کر لیا میں تمہیں اس تحکیم سے منع کر رہا تھا لیکن تم نے اہد شکم دشمنوں کی طرح میری مخالفت کی حَتَّى صَرَفْتُ رَأْيِي إِلَى هَوَاكُمْ تم محاشر اقفصا ام سفا احلام ولا ابال پوچر یہاں تک کہ میں نے اپنی رائے کو چھوڑ کر مجبوراً تمہاری بات کو تسلیم کر لیا مگر تم دماغ کے ہلکے اور عقل کے احمق نکلے خدا تمہارا برا کرے میں نے تو تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈالا ہے اور تمہارے لیے کوئی نقصان نہیں چاہا ہے